اسنی تم پر یہ سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تزد فرماتی اور اس نے اس سے پہلے تو ریت اور انجیل اتاری